الحمد لله الحمد لله وكفا والصلاة والسلام على عباده الذين استفاء خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وسحبه أجمعين أما بعض فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحديد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 بلا ان نوت کتاب مبل امدوب كسیرو اہ یو ارباد كد آیا كا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 ولز نیرلیمری اللہ مربنا ربنا نا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہ حقم ورزک نچتے باخ وارن الم ورز نچتے اللہ منور قلو بنابل ایمان مشرح سدور اسلام وا لبا تو رب عالمین ہم سور حدیث کے چوتھے حصے کا مطالعہ کر رہے تھے یہ چوتھا حصہ جو آیت نمبر سولہ سے آیت نمبر انیس تک چار آیات پر مشتمل ہے اس کی تین آیات, آیات پر ہماری گفتگو تقریباً مکمل ہو چکی تھی چوتھی آیت یعنی آیت نمبر انیس جس پر کہ اس سورہ مبارکہ کا دوسرا رکوع بھی ختم ہو رہا ہے وہ پھر اس سورہ مبارکہ کی عظیم ترین آیات میں سے اور بعض اعتبارات سے اس کے جو اصل مفاہیم ہیں اور اس کی جو اصل عظمت ہے واقعہ یہ ہے کہ اس کی طرف بہت کم توجہ ہوئی ہے اس کے کچھ اسباب ہیں جو میں بعد میں بیان کروں گا لیکن یہ کہ اس آیا مبارک پر غور کرنے سے پہلے ہم ایک ترجمانی کر لیتے ہیں پہلی تین آیات کی بھی المیان الزینا من تخشا خلوب ہم ذکر اللہ نظل الحق کیا وقت آیا نہیں ہے پہلے ایمان کے لیے ایمان کے, کے دعوے داروں کے لیے کہ ان کے دل واقع تن جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے اور وہ تسلیم کر لیں اس سب کو کہ جو حق میں سے نازل ہوا یہ جھک جانا قبولت توازو بھی ہے وہاں نزلام الحق اللہ کی یاد میں جھک جائیں اور جو کچھ حق میں سے نازل ہوا ہے اس کو قبول کریں جیسے کہ قبول کرنے کا حق ہے اسے تسلیم کریں جیسے کہ تسلیم کرنے کا حق ہے ولا یقون و کل نزین اوت الکتاب اور نہ ہو جائیں ان لوگوں کے مانند جنہیں کتاب دی گئی تھی پہلے فط علیہ المن تو ان پر ایک طویل مدت گزر گئی فقصت کو تو ان کے دل سخت ہو گئے وہ کثیرمن ہوں چنانچہ اب ان میں سے بہت سے ہیں فاسق و فاجر فاجس اگر تم بھی اپنے دلوں میں جھانکو اور محسوس کرو کہ دل میں سختی ہے دل میں ایمان کے کنور نہیں ہے ایمان کی فصل نہیں لہرا رہی ہے تو مایوس نہ ہو جان رکھو کہ اللہ تعالی زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد اثر نو زندگی عطا فرما دیتا ہے قدب اللہ لکم اللہ یاتلا القم تعطلون ہم نے تو تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے تمہاری سبقاموزی کے لیے ہم نے اپنی نمایاں اپنی آیات کو نمایاں کر دیا ہے تاکہ تم عقل سے قابلو غور کرو سمجھ ان نلمصدین ابلمصدات لیکن یہ کہ دلوں کی اس کشتے ویرا میں اگر چاہتے ہو کہ ایران کی بہار دوبارہ آئے ایمان کی بہار دوبارہ آئے تو کچھ محنت اور مشقت کرنی ہوگی حل چلانا ہوگا وہ حل کیا ہے یقیناً کثرت کے ساتھ صدقہ اور خیرات کرنے والے مرد اور کثرت کے ساتھ صدقہ اور خیرات کرنے والی عورتیں یہ مصدقین اصل میں متصدقین ہے باب تفعول میں وہ تا جو ہے صاد کے ساتھ یہ مدغم ہو گئی تو متصدقین کے بجائے مصدقین متصدقات کے بجائے مصدقات یقیناً کثرت کے ساتھ صدقہ اور خیرات کرنے والے مرد اور کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں واقعہ قرض الحسنا اور جنہوں نے قرض دیا ہو اللہ کو قرض ہنسنا نہایت عمدگی کے ساتھ اس نے نیت کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ اور اس میں مال بھی وہ صرف کیا ہو کہ جو محمود ہو لنکنال الر راحت کا تو ان کے کوئی ماتحبور ان کے لیے جو کچھ انہوں نے دیا ہوگا اسے بڑھایا جاتا رہے گا و لہم اجر کریم اور اس پر مستضاد مزید برآم ان کے لیے اجر ہوگا بہت ہی باعزت وزی نام عنو بلّہ صدیقا اور جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر وہی ہیں صدیق اور شہید اپنے رب کے پاس لہم اجرو ہوں و نور ان کے لیے محفوظ ہے ان کا اجر بھی اور ان کا نور بھی و لذینہ کفر ہوا اور جنہوں نے کفر کیا اور تقزیب کی ہماری آیات کی علائے اصحاب الجحیم وہ تو پھر جہنم والے ہیں جیسا کہ اس سے پہلے ایسا کیا جا چکا ہے کہ جو ایک مسلمہ اصول ہے تربیت کا تعلیم کا کہ ایک طرف زجر بھی ہو ملامت بھی ہو سختی بھی ہو تمبی بھی ہو تحدید بھی ہو لیکن ساتھ ہی حوصلہ افزائی بھی ہو تھپکی بھی دی جائے شاباش بھی ہو گرتی ہوئی ہمتوں کو اثر نو سہارا دیا جائے تو ان چار آیات میں سے جن کے لیے میں نے عنوان تجویز کیا تھا سلو کے پہلی کا جھنجوڑ دیکھا ہے کیا ہو گیا ہے کیوں تاخیر و تعویف میں پڑے ہوئے ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہو لیکن اس کے حقوق ادا کرنے کو تیار نہیں لیما تقول نہ مالا تفنون کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں اور اس کے ساتھ ہی تحریر اور تمبی یہ کہ دیکھ لو تم سے پہلے بھی ایک امت تھی اور بعد ایک آپ سے تو اس کی بڑی فضیلت تھی سینکڑوں میں بھی آ ان کے یہاں ظاہر بات ہے کہ چودہ سو برس تک نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں تو یقیناً سینکڑوں میں بھی آئے ہوں بہرحال انہیں بھی کتابیں دی گئی تھی ایک کتاب کا یہاں جو ذکر ہو رہا ہے تو وہ خاص طور پر تورات ان لوگوں کے مانند نہ ہو جائیں جنہیں کتاب دی گئی تھی پہلے ولا یقین الکلزین ابوت الک کتاب امن اور اگر علی لام کو یہاں پر لام جنس مانا جائے تو تین کتابیں مراد ہو سکتی ہیں تورات بھی اور انجیل بھی اور زبور تو ایسا نہ ہو کہ تم بھی اسی انجام سے دو ہو جاؤ جس انجام سے وہ دو ہو چکے ہیں وہ نشان عبرت ہے اگلی آیت میں حوصلہ افزائی یہ گھبراو نہیں مایوس نہ ہو جانا لاتیاس من راح اللہ بلکہ یہ کہ اللہ تعالی کی قدرت ہے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے تمہاری نگاہوں کے سامنے تو تمہارے دلوں کی اس مردہ کھیتی کو بھی اثر نو ایمان اور عمل سالے اور انصاف کی شبید اللہ کی فصل سے آباد کر ہیں اس کے لیے حل چلانا ہوگا نجاست جو ہے اندر سے اصل نجاست حب بے حب دنیا کے لیے سمبل مال کی محبت اسے ہر دو طریقوں پر نکالو جیسا کہ میں نے قدرت کیا تھا یہ بریک ہے اسے کھولو یہ بریک کھلے گا تو گاڑی چلے گی گا. ورنہ ایکسلریٹر دباتے رہو گے گاڑی حرکت نہیں کرے گی اس کے لیے دونوں جو بدیں ہیں وہ کھول دی گئی صدقہ اور خیرات بھی ہے گوراباب مساکین یتیموں کے لیے بھوکوں کو کھانا کھلانا جو بیمار ہیں ان کے علاج معالجے کی صورت پیدا کرنا مقروضوں کا قرض ادا کرنا ایک طرف یہ مد ہے اور دوسری طرف اللہ کے دین کے لیے قرض ہنسنا اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اس کی حکومت قائم کرنے کے لیے بڑھ چڑھ کر مال خط کرنا اس سے یہ ہے کہ دل کی نجاست دور ہو جائے گی اسی کا نام تزکیا ہے زکات کا لفظ اسی لیے اس مالی عبادت کے لیے اس کے لیے اس میں علم جو آیا الزکاہ اس لیے کہ اس سے تسکیہ ہوتا ہے اس سے دلوں کے اندر کی نجاست جو ہے وہ دھلتی ہے پاک ہوتی ہے اور وہی در حقیقت رکاوٹ ہے اس لیے کہ تسکیے کے معنی کیا ہے کوئی جو بھی باغبان ہے وہ اپنے باغ میں جب جاتا ہے یا باغیچے میں جاتا ہے تو اب ظاہر ہے کچھ تو اس نے پودے لگائے ہیں کچھ درخت وہ چاہتا ہے پروان چڑھے کچھ خدروں اور گھاس جھاڑ جھکاڑ ادھر ادھر اگ گئی ہے ظاہر بات ہے کہ جو بھی یہ نباتات ہے انوانٹ ہوا میں سے آکسیجن کو بھی یہ بھی جذب کر رہی ہے اگر وہ جذب کرنے والی نہ ہو تو پوری کی پوری آکسیجن اویلیبل جو ہے وہ اس پودے اس طرف کے لیے ہوگی کہ جو آپ چاہتے ہیں کہ پروان چڑھیں زمین کے اندر جو بھی قوت نمو ہے اس کو بھی یہ بھی کھینچ رہے ہیں ورنہ یہ کہ یہ ساری قوت نمو جو ہے اس پودے کے لیے ہوگی کہ جو پودا آپ چاہتے ہیں کہ پروان چڑھیں لہذا وہ مالی جو ہے باغبان وہ کھرپا ہاتھ میں لے کر اور ان سب کو صاف کر کے پھینک دیتا ہے یہ تزکیا تاکہ یہ پودا بڑھے پروان چڑھے نشو نما پائے تو انسان کی اصل نشو و نما کے لیے ضروری ہے کہ یہ مال کی محبت جو اصل میں علامت ہے دنیا کی محبت کی اس کی گرفتاری سے اگر نجات ملے گی یہ بند کھلے گا یہ بریک جو ہے جو کھلے گا تب کہیں وہ اس کے لیے نشو نما جو ہے اس کا راستہ آسان ہوگا اب آئیے اس چوتھی آیت پر اس میں دو حجابات جاری ہو گئے جس کی وجہ سے اس آیت کی عظمت جو ہے منکشی نہیں ہو پائی ایک ہجاب تو یہ ہے کہ جیسا کہ سورہ بلد میں میں نے اس کی آیات آپ کے سامنے پیش کی تھی وہاں لفظ سمہ آ گیا ہے فلک تحا اصل گھاٹی کون سی ہے اصل بریک کون سا ہے فلک تحا ملاقبہ انسان گھاٹی کو عبور نہ کر پایا وہ مدراکم اور جانتے ہو کہ وہ اقبا و گھاٹی کون سی ہے تھک و او اتام فی یومن زی مسربت یتیم الزا مقربت او مسکین الزا مقربت سما کا نمن الینو وتوا سوبصبر وتوا سوبرخت اس سما نے وہاں پر اصل مفہوم جو ہے اس کے خزانوں کو کھول دی یوں سمجھئے کہ پہلے اگر زمین آپ نے تیار کی ہے ہل چلایا ہے اب بھی ہے تو بار ہوگا فصل ہوگی زمین تیار نہیں کی ہل چلایا نہیں اور آپ نے جا کر بیج ڈال دیا تو بیج بھی ضائع ہو جائے گا سیدھی, سیدھی بات اگر اپنے نفس کی جو یہ زمین ہے یا آپ کی جو باتنی شخصیت ہے اس کی جو زمین ہے اس میں ہل چلا لیا ہے مال کی محبت یہاں سے نکال دی گئی ہے اب ایمان کا بیج پڑے گا اس میں تو پوری فصل جو ہے وہ لہلائے گی سم مکانزین آمنو و تا سو بل سبر وتوا پھر وہ شامل ہو ان لوگوں میں جو ایمان لائے اور جنہوں نے صبر اور مرحمہ کی باہمی مرحمت کی ایک دوسرے کو تاقعی یہ بالکل وہی سورت العصر کا مضمون ہے ولاسر ان السان نفی خش ان لذیل آمنو وس والے ہاتھ وتوا سوبل ہق فرق یہ کہ ترتیب بدل گئی ہے وہاں ایمان ایمان کے بعد امن سالے پھر تواسب الحق پھر تباس بستب <سلام> یہاں دونوں جوڑوں میں ترتیب الٹ گئی امن سالے پہلے آیا وہ جو فک و رقبہ ایک فی یومن زی مقبہ یتیم انا مقربہ اور مسکین زاب مکربا فق و رقبہ یہ عمل سالے سم مکان من الزین امن و ایمان بعد میں آ رہا ہے اور اس کے بعد وہ تباس و بلحق بعد میں جا رہا ہے اور تباس بس پہلے آ گیا و تواس اور بس یہ گویا کہ تباس و بلحق کی جگہ ہے لیکن جوڑنے والی جو لنک ہے وہ سمہ ہے جس نے کہ حقائق کا وہ جو خزانہ ہے اس کا دروازہ کھول دیا کلید بن گئی یہاں چونکہ ایسا کوئی لفظ ہے نہیں یہاں تدبر کی ضرورت ہوگی کہ ان دونوں آیتوں میں لفظ کیا ہے یقیناً صدقہ دینے والے مرد صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ لوگ کے اللہ کو قرض دیں ان, کا ان کے لیے ان کا دیا ہوا مال بڑھایا جاتا رہے گا اور ان کو عض ملے گا بہت ہی باعث اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسولوں پر وہ صدیق ہیں اور شہید ہیں ان دونوں کے درمیان جو سما ہے کہ جو اس کے بغیر آپ کے سامنے نہیں آ سکتا اگر ایک اصول دو اصول جو ہے وہ سامنے ہو ایک تو یہ کہ قرآن مجید میں آیات کے مابین بڑا گہرا رفت ہے کیونکہ اس کی بھی اہمیت بہت کم لوگوں کے سامنے آئی ہے اور بہت کم لوگوں نے اس پر توجہ کی کہ آیات مربوط ہونی چاہیے ان کا ایک دوسرے کے ساتھ ربط ہونا چاہیے اگر آپ نے علیحدہ علیحدہ آیت کے اوپر غور کر لیا اس میں سے جو کچھ آپ کو جو بھی علم اور معرفت اور فہم اور ہدایت ملا آپ نے اس پر اتفاق کر لی تو یقیناً وہ بھی بہت بڑی قیمتی متا ہے لیکن آیات کے باہمی ربط سے اس کے حسن حسن معنوی کے کچھ اور پہلو ہیں جو کھلتے ہیں اور نمایاں یہاں وہی ربط ہے جو سما کے لفظ نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کی نگاہوں سے اجل رہ گیا دوسرا اصول یہ سامنے رہنا چاہیے کہ القرآن اور یوفس سے وہ بازا قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تقسیم کرتا ہے یہ اصول ہے سب تسلیم کرتے ہیں لیکن یہ کہ اس کا ایپلیکیشن اس کا انتباہ اس کا حق ادا کرنا یہ اپنی جگہ ایک دوسری بات ہے اصول کیا علم میں آ جانا یہ بھی یقیناً بڑی قیمتی بات ہے لیکن رسول اس اصول کو اپلائی کر سکنا اپنی جگہ پر ایک دوسرا بڑھانا یہاں ان دونوں اصولوں کو سامنے رکھیے تو یہ گویا کہ لنک کے لیے وہ لفسما یہاں پر آپ اپنے ذہن میں سمجھیے کہ محروف ہیں یعنی وہ لوگ جو یہ صدقہ اور اللہ کو قرض حسنا دے کر اپنے دلوں میں سے مال کی محبت کی نجاست کو پاک کر لیتے ہیں پھر وہ جب ایمان لاتے ہیں تو اب ان کے لیے مقام صدیقیت اور مرتبہ شہادت راستہ کھلا ہوا. اب تو بریک کھل گئی آگے بڑھو اور بڑھنے کے اعتبار سے صدیقیت اور شہادت یہ دو مراکب ہیں جن کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے بدقسمتی سے ان اصطلاحات پر بھی توجہ بہت کم ہوئی ہے میں آج بلکہ بڑی وضاحت کے ساتھ ان چیزوں کے بارے میں ارج کروں گا دوسرا ایک اور حجاب یہاں آ گیا شہید جو ہے عام طور پر وہ شہداء شہید کے دو مفہوم ہیں جن میں سے قرآن مدید کے اعتبار سے جو زیادہ اہم مفہوم ہے بدقسمتی سے دوسرا مفہوم جو اس کا شاز مفہوم ہے بلکہ قرآن میں تو وہ مفہوم تقریباً آیا ہی نہیں لیکن عام ہو گیا ہے رائج ہو گیا ہے وہ مفہوم پردہ بن گیا حجاب بن گیا ہے اس آیت کی اصل پہننے عام طور پر ہمارے شہید کے معنی ہے اللہ کی راہ میں قتل ہونے والا پورے قرآن مجید میں یہ لفظ اس معنی میں کہیں نہیں آیا سوائے ایک آیت ہے سورہ عال عمران کی جہاں امکان ہے کہ وہ مانی لیے جا سکے اللہ, اللہ کی راہ میں قتل ہونے والے کے لیے بھی لفظ مقتول آیا ولا تقول من یقت لو فیس ابھی دلہ ہے اموات و لاتا سبن لذیلہ کوتلو فی, فی نبیوں رسولوں کے لیے وَمَا محمد رسول غلط بل رسول ہفائی ماتا اور کسی جلابی قرآن میں کہ جہاں لازم ہوں کہ یہ مانی لیے جائیں کہ مقتول فی صبی اللہ کے لفظ شہید کہیں بھی نہیں امکان ہے صرف سورہ شہد سورہ عمران کے صاحب نے ویت تخل امین اللہ چاہتا ہے ان آزمائشوں کے ذریعے سے کہ تم میں سے کچھ کو اپنا گواہ بنا لے یا تم میں سے کچھ کو اللہ کی راہ میں قتل ہونے کا جو مرتبہ ہے وہ عطا کر دے اس لفظ شہید کا مفہوم کیونکہ ذہنوں پر بیٹھ گیا ہے اللہ کی راہ میں قتل ہونے والا حدیث میں یہ لفظ اس معنی میں آیا ہے لیکن اس تشفیدہ اس کی شہادت قبول کر لی گئی اس کو شہادت کا مرتبہ دے دیا گیا اس طور سے آتا ہے باب استفال سے ورنہ یہ کہ اس معنی میں یہ لفظ جو ہے یہ بطور ورد جب آتا ہے تو باب استفال سے باقی عام طور پر ہماری زبانوں پر یہ لفظ شہید چڑھ گیا ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گیا اب اس کے نتیجے میں یہاں پر قرآت کا بھی فرق پڑ گیا چ ولزی پہلا سوال تو یہ پیدا ہو گیا کہ کیا سب کے سب مومن صدیق ہیں اگر پچھلی آیت سے آپ اس کو کاٹ دیں گے اس کو اس اگر سمجھیں گے کہ یہاں سے بات الادا شروع ہو گئی ہے اس کا جو رقط ہے وہ پیش نظر نہیں ہوگا تو اس کے تو یہ کہ جو لوگ بھی ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر وہ تو صدیق ہیں پھر چونکہ جو صدیق ہے شہید جو ہے وہ ایک علیحدہ مفول کا لفظ ہے اللہ کی راہ میں قتل ہونے والا لہذا اکثر حضرات نے یہاں پر وقف کر کے وش ودا اندر اب لحوم اجرحم و نوروم اس کو ایک علیحدہ جو ہے جملہ مانا ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے قرآن مجید میں بھی وہاں وہ نشان لگا ہوتا ہے کہ یہاں پر رکیے لیکن یہ کہ اللہ کا شکر ہے اسلاح میں حضرت مجاہد رحمہ اللہ طبعیم میں سے کہ جو علم قرآن اور علم تفسیر کے بڑے بڑے جو ہماری شخصیتیں ہیں جو بزرگ ہیں سب کا ایک کابین جسم مجاہد ہیں اور وہ یہ سمجھتے کہ نہیں یہاں پر یہ رواں پڑھا جائے گا الصدیقون صدیق عند ربهم یہ کلام مسلسل ہے اس میں درمیان میں وقفہ نہیں اب آپ سمجھئے کہ اس کا اصل مفوب ہے کیا دیکھیں صدیق اور شہید یہ قرآن حکیم کی اصطلاحات ہے اصطلاحات میں صرف لغوی معنی معتبر نہیں ہوا کرتے بلکہ سمجھنا چاہیے کہ لغوی مفہوم کیا ہے پھر اس کو بطور اصطلاح اگر اختیار کیا گیا ہے تو اس کا کیا مفہوم بن گیا امن سے ایمان بنا ہے اب ایمان جب اس نے اصطلاح کی شکل اختیار کی اس کے معنی کیا ہے المانو اور تصدیق و باجا بہند نبیوں سن لوگ آڑے سن لو اسی طریقے سے صدیق فعیل کے وزن پر اس میں وہ بالغا ہے یعنی ایک انتہائی راست گو راست باز راست رو انسان کہ جو ہر اچھی بات کی تصدیق کے لیے ہر وقت کا رہے وہ سدیخ اصطلاح یہ وہ سلیم الفطرت لوگ کہ جن کے لیے نبی کی دعوت ہرگز اجنبی نہیں ہوتی جیسے ہی نبی کی دعوت ان کے کانوں تک آتی ہے انہیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں ہے ان کی فطرت اپنی سلامتی پر برقرار غور و فکر کرنے والے لوگ سوچ بچار کرنے والے لوگ انہیں خود اپنے اندر سے وہ گواہی جو ہے گویا کہ ابھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے لہذا جیسے ہی نبی کی دعوت آئی فوراً تصویر جس کی سب سے نمایاں مثال حضرت صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں خود حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے جس کے سامنے بھی اپنی دعوت رکھی ہے کچھ نہ کچھ تعمل اس نے ضرور کیا سوائے ابو بکر ایک لہجے کی تاخیر کے بغیر تصدیق ظاہر بات ہے کہ وہ پہلے سے کچھ تھا تبھی تو کیے نا بہت بڑا دعویٰ تھا نبوت اور رسالت کا دعویٰ کوئی معمولی دعویٰ تو نہیں ہے لیکن یہ کہ وہ تو دیکھنا تقریر کی لذت کی جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں فوراً تصدیق شہید ہے شہادت سے شہادت کے معنی اصل میں لغوی معنی کیا ہے شہید کے جو موجود ہو شہدہ شاہدوں شہدہ یشہدو جو موجود ہو شاہد و غائب شاہد وہ ہے جو موجود ہے جس کو حاضر بھی ہم کہتے ہیں اور غائب وہ جو موجود نہیں لیکن یہیں سے دو مفہوم اس پہ اضافی پیدا ہوئے جو شخص کسی وقوعے کے وقت موجود ہو اسی کی گواہی معتبر ہوتی ہے لہذا گواہ